کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سے شوشے چھوڑنے شروع کر دیے ہیں میں پوچھتا ہوں اگر امام آزم رضی اللہ تعالیٰ ہو۔ آپ امت مسلمہ کو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا نہ سیکھ لاتے تو تم لوگوں کا کیا حال ہوتا آج تم بھی محتاج ہو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کے نہیں تو اپنی کتاب فتو نذیریا پڑھ کے دیکھ لے فتوا برکاتیہ پڑھ کر دیکھ لے اور فتوا سنایا پڑھ کر دیکھ لے فتوا علماء حدیث پڑھ کر دیکھ لے اور دیگر فتو یات میرے پاس موجود ہیں ان میں تمام کتاب تمام مسائل جو ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے لیے ہیں آپ لوگ بھی تو مجبور ہیں اور اس بات پر مجبور ہیں کہ آپ مسائل جو ہیں امام اعظم سے لیں ورنہ تمہارے پاس بھی کون چیزوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے مولوی تو ایسے ہی باتیں ہیں. کرتے ہیں ورنہ آپ لوگوں کے پاس حق بات یہ ہے آپ لوگوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اگر ان لوگوں کے پاس ہے تو میرا ساتھ سوال نوٹ کر لیجئے گا سوال ان کے پاس لے جائیے گا پوچھئے گا جناب والا یہ بتلاے گا کہ چوہا اگر گھی میں گر جائے تو حدیث شریح میں اس کا جناب والا مسئلہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث شریح میں اس کا حکم جو ہے موجود ہے لیکن ان کے ملاں کے سامنے یہ مسئلہ لے جاؤ تو ان کو کہو یہ بتلاؤ جناب والا چوہے کا مسئلہ موجود ہے لیکن اگر بلی گر جائے تو پھر کیا آپ لوگ کرتے ہیں بم بلی کھا جاتے ہیں یا وہ گی پاک ہے یا نہ ہے تو اس کا کیا حکم ہے اگر کتے کا بچہ گر جائے تو پھر کیا حکم ہوگا اگر سانپ گر جائے تو پھر کیا ہوگا اگر کچھ کچھ گر جائے تو پھر کیا ہوگا اگر چھپکڑی گر جائے تو پھر کیا ہوگا اگر کوئی ایسی چیز گر کر مر جائے تو پھر آپ کے نزدیک کیا حکم ہے یہ ہمیں قرآن و حدیث سے سرات کے ساتھ دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے ورنہ آپ اس کو اگر چوہے پر قیاس کریں گے قیاس کریں گے تو میں کہوں گا اول من کا صاحب یہ تمہارے مولویوں کا بتوا ہے نا سب سے پہلا قیاس کس نے کیا تھا इबलीस ने आप इबलीस न बने अपने पतवे के हिसाब से इबलीस न बने हमें कुरान से दिखा दें दे की जगह बिल्ली घी में गिर गई मर गई कुत्ते का बच्चा गिरकर मर गया जनाब छिपखली गिरकर मर गई سانپ گر کر مر گیا پھر کیا حکم ہوگا لیکن یہ جانے والا یہاں آ آ جائیں گے کوئی جواب دے نہیں سکیں گے کیوں ان کے پاس سوائے اس بات کے اس وقت امام میں کا دروازہ کٹائیں گے پوکائے اسلام کے دروازے کٹائیں گے کہ ہمیں یہ مسئلہ جو ہے کہیں نہیں مل رہا یہ اسلام ہماری مدد کیجئے گا ہماری مدد سے یہ مسئلہ لے کر جو ہے جناب والا بیان کریں گے اور آپ فتوا نزیریا پڑھ کر دیکھ لیں جس کے پاس نہ ہو مجھے حکم فرمائے فلانا سب چاہیے میں سینڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کو بتاوا جناب والا فتاوا نظیریا کا فتوا سنایا پڑھ کے دیکھ لیں نوز الابرار پڑھ کے دیکھ لیں فتوا پرکاتیا پڑھ کر دیکھ لیں فتوا علمائے حدیث پڑھ کر دیکھ لیں دیگر فتوا پڑھ کر دیکھ لیں جہاں یہ پھنس جاتے ہیں نا وہاں یہ کہتے ہیں امام اعظم نے ایسے لکھا ہے امام اعظم نے ایسے لکھا ہے ان کے بتاؤ میں ان کی کتابوں میں امام اعظم کے کے علاوہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ان کے اپنے پاس کچھ نہیں جو کچھ بھی ہے ان کے پاس بنوٹی ہے پھر باغتے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے کچھ کی طرف باغتے ہیں اور نہیں تو سوالات ہمارے ہوں گے آپ چھوڑے تقلید کو کیونکہ تمہارے نزدیک تو جائز نہیں نا تمہارے نزدیک جائز نہیں اور ہمارے نزدیک کیا ہے ہمارے نزدیک یہ ہیں انبی سلمہ انبی سلمتا انبی ابی حریرت رضی اللہ تعالی ان ہو ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کامتی رجلو پی حدی سے لوہ را كون من امتی رجولنی سمہ نقبونی بن ہوا امتی ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث روایت ہے جن کی دو ہزار سے زیادہ جناب روایتیں حدیثیں جو ہیں فن حدیث میں موجود ہیں علم حدیث کی کتابیں جاننے والے حدیث کے طالب علم اس بات کو جانتے ہیں امام حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں موجود ہیں وہ ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علیہ السلام نے فرمایا میری امت سے ایک مرد ہوگا اسی لیے تو یہ میرے نبی کے علم شریف کا انکار کرتے ہیں ممکن ہے ممکن ہے کوئی بڑ بخش جو ہے تو جی جناب والا اس بات کا انکار کر دے کیوں کیوں کہے؟ اس حدیث کا چوکنا ہلتا ہے جناب یہ حدیث بیمار حدیث ہے ضعیب حدیث ہے جناب کسی کو بیماری کا دورہ پڑ سکتا ہے نا بیمار ہو سکتا ہے نا اور اس کی بیماری کا ختم اللہ والا قلوبہم بیم والا سم والا اب فارم اب الماضی ان کی بیماری کا کوئی نہیں کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی ہے جب اللہ نے مور لگا دی ہے تو سنیو تم کیا کرتے رہو یہ نہیں مانیں گے یہ نہیں مانیں گے کبھی نہیں مانیں گے میں کہتا ہوں نہ مانو ہم منوانے کے لیے آئے نہیں منا منوانا نہیں سنانا کام ہے سناتے رہیں گے ضرور سناتے رہیں گے لیکن امام اعظم کے آج فضائل بیان کرتے رہیں گے ضرور اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کے فضائل کیوں نہ بیان کریں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علمتا فرمایا آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام نے تابعین کو اور تابعین میں سے بہت سے اساتذہ امام ابوانی کے اساتذہ موجود ہیں اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کو علم منتقل کیا اسی لیے جناب ایک ناقد جو ہے امام اعظم پر تنقید کرنے والا وہ لکھنے پر مجبور ہے وہ کہتا ہے سار العلم من اللہ تعالی الا محمد مسمدین محمد و محمد تکرار اس لیے لفظ کا کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے جو میرے نبی کے علم کے منکر ہیں میرے نبی کے علم کے منکروں کو پتہ چل جائے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے کنتالم و کب اللہ علیہ کا ابھی بہت سی آیات کریمہ ایک دو چار دس نہیں بہت سی آیتے کریمہ اللہ نے اپنے حبیب کو علمتا فرمایا تو پھر کیا ہوا تم سارا سارا تم سارا علاصحب پھر میرے نبی علیہ السلام نے وہ علم جو تھا صحابہ میں تقسیم کر دیا صحابہ کو عطا فرما دیا میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو وہ علم سکھا دیا تو پھر کیا ہوا تم سارا بین پھر صحابہ کیونکہ یہ جماعت میں کوئی بھی بخیل نہیں تھا اللہ فرماتا ہے ما وا ل انہوں نے یہ علم کو منتقل کیا ایک نے دوسرے کی طرف منتقل کیا اور حضور علیہ السلاۃ و سلام کا علم جاری اور ساری پرم کر دیا اور صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا پھر کیا ہوا تم جب تاب کو علم ملا تو تابئین کے بعد سما سما سارا علا ہنی ابو الا ابو حنیفہ پھر تابینی یہ علم ابو حنیفہ کی طرح منتقل کر دیا تو جہاں بھی ختم نہیں ہوا وہ اصحابے تم امن شاہ اپل یو رضو تم ام و من ومن شاہ اپ آپ کہتے ہیں امام ابو حنی رضی اللہ تعالیٰ ہو اور انہیں کیا میں آیا سو یہ سن کر جو چاہے خوش ہو اور جس کی چاہ مرضی چاہے ناراض ہو اس کے اپنے مقدر ہیں کسی نے کسی نے پوچھا چمگادڑ سے آپ میں سے کسی نے چمگادڑ کو دیکھا چمگادڑ کو چمگادڑ کو دیکھا ہے جی اگر جس نے نہیں نہ دیکھا جس نے نہیں دیکھا نا نہ وہ جناب والا ہمارے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا مناظرہ ایک چمگادڑ سے ہوا تھا ایک چمگادڑ سے مناظرہ ہوا تھا اور یوٹیوب میں آپ مناظرہ غستاخ کون آپ اس کی جلکیاں دیکھیں تو آپ کو چمگا نظر آ جائے گا ہاں جی چمگادڑ جس نے دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اتنی لمبی ڈرونی داڑھی والا اور جناب اس چمگاد نے کس زمانے کے حساب سے پین کے بھی پین رکھی ہیں عجیب سا جناب بیٹھا ہوا ہے اور خصوصی طور پر وہ سین دیکھیں جب مفتی محمد حنیف قریشی اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کے آپ کا ایک خان اور امام عزم رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ کا ایک مقلط جو ہے اس کے منہ پر اس کے سامنے کہتا ہے جناب تخلیق کے لحاظ سے یہ مولوی دونوں مولوی کتے اور خنزیر جیسے ہیں اس وقت کا وہ منظر وہ چمگادڑوں کی شکل دیکھیں گے تو پھر جنابے والا آپ کو کوئی اور سرور ملے گا اور سکون ملے گا وہ چمگادڑ دیکھیں اب چمگادڑ جو ہے نا چمگادڑ چمگادڑ یہ دن کو باہر نہیں نکلتا کیونکہ نور کا منکر ہے نا رات کو باہر نکلتا ہے کسی نے کہا جناب دن کو بھی باہر تشریف لائیے گا کتنی روشنی ہوتی ہے لوگ باہر گھومتے پھرتے ہیں آپ چھپ چھپا کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ارے بھائی کیا بتلاؤں تم کو میں نکلنے کو تو نکل سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے اس کال سورج کی ہم شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے وہ چمکادڑ حقیقت اپنی شکل خراب اپنی صورت خراب اپنا سب کچھ خراب اور سورج پر تنقید ان چم گادڑوں سے اللہ بچائے اور سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے ہمیشہ تھوک ان کے اپنے منہ پر ہی آتا ہے اور ہمیشہ جو ہے ان کے اپنے منہ پر جو ہے ایسے یہ تھوک پڑتا ہے کبھی دیکھ لیں یہ خود مجبور ہو جاتے ہیں اور مجبور بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس چیز کا کوئی نہیں جواب دے سکتا اور میں کہتا ہوں اگر جواب ہے تو بتلاؤ اللہ رب العزت نے چار چیزوں کا چار چیزوں کو حرام فرمایا ہے چار چیزوں کو حرام فرمایا ہے اس چار میں کتے کا ذکر نہیں ارے مولویوں تم کتے کیوں نہیں کھاتے بتلاؤ تو صحیح کتے کیوں نہیں کھاتے تمہارے فتوے کے رو سے ان چار چیزوں میں کتا شامل نہیں چاہیے تو یہ یہ کو کھانے والی دوسری تو میں ان کو چاہیے کہ کتا بریانی کھائیں مخالبت کرنی ہے نا فیکا کی فیکا کی مخالبت کرنی ہے نا اس لیے ان کو چاہیے کہ کتا کھائیں اور کتا کھا کر اپنے جناب اپنے اس شیطان, کے اس شیطان کے مقلد ہونے کا ثبوت دیں اگر کہیں کتا حرام ہے تو میں کہتا ہوں تمہارے مولویوں کا پتوا ہے اول من کا ابلیس اپنے پتوے کے حساب سے اپنے پتوے کے روپ سے چیتان بنو ہمیں قرآن سے سراہد کے ساتھ دکھا دو کتا حرام ہے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے ہمیں سراہد کے ساتھ صحیح حدیث غیر مجرو حدیث ہو کتے کی حرمت دکھا دیں تو مان جائیں گے اگر نہ دکھا سکو اگر اس کو خنزیر پر قیاس کرو تو پھر تمہارے فتوی तुम्हारे कुम तुम्हारे पतवे के रूह से तुम जनाब इबलीस बन गए हाँ जी ये बहाबी कबाब है कबाब शोरमा कबाब चिकन टिक्का चिकन टिक्का नहीं कुत्ता टिक्का टिक्का ये खाएं اور لطف اٹھائیں جی کتا تکا نہیں تو ہمیں سراحت کے ساتھ دکھا دیں دکھانا پڑے گا نا ہم مناظرے نہیں کرتے مجادلے نہیں کرتے بس و مباثہ نہیں کرتے ارے بھائی ہمیں ضرورت نہیں تمہاری دلیلیں سننے کی ایک صحیح حدیث کا سوال ہے ایک صحیح حدیث ہمیں دکھا دے کتا حرام ہے تو ٹھیک ہے نا نہیں تو جناب کتا برانی کتا جناب لوگ کہتے ہیں چکن مسالہ مرغ مسالہ ٹھیک ہے نا یہ کتا مسالہ کتا مسالہ ہاں جی کتا کباب کتا कड़ाई یہ جیسے چائے کھائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمیں کیا اتراج ہے لیکن یہاں ان کو امام اعظم کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ملے گا یہاں پکار اٹھیں گے اے امام اعظم میں نے ایک کو پکڑ لیا یہاں وہ کہتا ہے جی ہم کو فطرانہ ہم کو دینا ہے عربی فطرانہ ایک جہاں جمعیت الاخلاح ہے ان کی فطرانہ جی فطرانہ وہاں جمع کرائیں جی میں نے کہا جی آپ کے نزدیک تو فطرانہ پیسے جو ہیں دینا جائز ہی نہیں آپ کے نزدیک تو وہ, وہ جینس ہے جو آپ لوگ کھاتے ہیں وہ دیں تو آپ مجھ سے کیسے مانگ رہے ہیں مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں اس مسئلے میں امام ابو حنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سب سے بہتر رائے ہے سب سے بہتر رائے ہے ٹھیک ہے ان کو بھی پوچھیں جناب ہم فترانہ نہیں دیں گے بالکل نہیں دیں گے بالکل بند کر دیں گے پترانا نہیں تم لوگوں کو دیں گے ہم لوگ آٹا کھاتے ہیں گندم دیں گے چاول دیں گے کھجور دیں گے جس جس علاقے میں جو جو چیز جو کھاتا ہے وہ دیں گے تو ان کو جناب دل کا دورہ پڑ جائے گا دل کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائیں گے کہ ہمارے چندے بند ہمارے جناب ہمارے مدرسے کیسے چلیں گے اگر پترانا نہ آیا تو کیسے چلیں گے لیکن وہاں یہ پتوا دیں گے جناب جناب یہ بات سن لو سب سے بہتر رائے کس کی ہے امام اعظم ابو حبا کی اگر مال لینا ہو تو سب سے بہتر رائے کس کی امام ابوانیبا کی اگر سنیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو کیونکہ سنی کہتے ہیں کتا کھاؤ اور کتا کھانے والی تو اگر اگر سنی پکڑ لیں تو پھر بھی امام اعظم کے دروازے کی طرف ہی باغیں گے دوسرا دروازہ کوئی نہیں مم. یہ بات ٹھیک ہے نا اور فکی مسائل تو ہزاروں لاکھوں موجود ہیں ایسے ایسے سوالات موجود ہیں کہ ان لوگوں کے پاس کوئی جناب کوئی جناب والا کوئی جواب نہیں اب سن لو ایک نئی ہزاروں سوال ایسے ہیں اور خود حدیث کے یہ منکر ہیں حدیث پر عمل نہیں کرتے بالکل نہیں کرتے امام اعظم ابوانی رضی اللہ تعالیٰ نو پر تنقید کرنے والے خود پکڑے جاتے ہیں سنو حضور علیہ سلاد وہ نے ارشاد فرمایا بغلوں کے بالوں کی ان کو بالوں کو اخاڑنے کا حکم دیا اکھاڑنا سمجھتے ہیں نا آپ سمجھتے ہیں نا کوئی پودا زمین میں اگ گیا ہو اسے جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں اکھاڑنے کا حکم دیا لیکن جناب وہاں بھی کبھی نہیں اکھاڑتے کیوں درد ہوتی ہے نا وہاں جناب فقہا کی طرف بھاگتے ہیں اب کیا کریں پکہا نے جناب کیا وہاں جناب اس طرح سے صاف کرنے کا حکم دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ کام کریں جو حدیث کے مطابق ہو اب یہ اس طرح استعمال کریں تو وہاں بھی تو نہ رہے نا غیر مکلت تو نہ رہے اندر کھاتے یہ مانتے ہیں سب کچھ اندر کھاتے اندر کھاتے کرتے ہیں اور ان کی عورتوں کا حال دیکھ لو ہمارے ہمارے روم میں عورتیں بھی ہیں لیکن الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بیان کروں گا جو شریعت سے ہٹ کر ہو اور لچر قسم کا اگر کوئی ایسا کروں گا بھی تو پہلا جناب سنسر کرنے کا بھی کہوں گا ضرور کہوں گا کہ جناب کانوں میں انگلیاں لے لو اب میں مزائل پھینکنے والا ہوں کسرے وہابیت پر پہلے کہوں گا منہ بند کر لوں سنو تو ان کی عورتیں جو ہیں وہ پاؤڈر استعمال کرتی ہیں اور لوشن استعمال کرتی ہیں اور ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں حالانکہ یہ صنحت کے ساتھ حدیث کے خلاف ہیں بالکل کیونکہ حضور علی سلاد و نے اس طرح سے مونڈنے کا صفا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ خلاب کرتے ہیں نا حدیث کے چھوڑیں ان مسائل کو فیقی مسائل تو ہزاروں موجود ہیں اگر یہ مسالے میں دینا شروع کر دوں بتلانا شروع کر دوں کئی دن درکار ہوں گے لیکن جناب میٹھا میٹھا ہڑپ اور تکڑا کڑوا تھو یہ ان کی مثال ہے لیکن کیا کریں یہ بھی مجبور ہیں بیچارے بے بس ہیں بے بس بچارے مجبور ہیں اس لیے کہ بہت کچھ کھونا پڑتا ہے اگر جناب تقلید چھوڑ دیں نہیں تو جناب جتنے وہابیوں کے گھر میں بینسے ہیں وہ سنیوں کے گھر میں بیچ دیں کیوں ایک حدیث چاہیے پورے ذخیرہ حدیث سے جس میں بینس کا دودھ پینے کا میرے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا ہو اور بیس کے گھی کھانے کا حکم فرمایا ہو کے دودھ کی اور اس کا دہی بنانے کا حکم فرمایا ہو یہ جناب والا ایک جو ہے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کر دیں تو مان لیں گے ورنہ جناب نہ یہ گائے کا کا جناب نہ دودھ پی سکتے ہیں نہ لسی پی سکتے ہیں نہ دہی کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے کیوں? اس کا سراہد کے ساتھ نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے اگر, اگر یہ کھائیں اگر یہ کھائیں یا ہمیں حدیث دکھائیں جناب یہ حدیث میں بیس موجود ہے حضور علیہ و سلام نے حضور عل سلاد و سلام نے اس کا حکم فرمایا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں کہوں گا من کا صحیب یہ ان کا بتوا ہے نا سب سے پہلا ان کا بتوا ہے اپنے پتوے کے روح سے بلیز نہ بنیں گائے جناب کا دودھ نہ پیے بینس کی جناب لسی نہ پیے کا گھی نہ کھائیں یہ سب سنیوں کے لیے حلال ہے جتنی بینسیں جناب تم لوگوں کے پاس ہیں سب کی سب سنیوں کے گھروں میں بھیج دیں اگر نہیں بھیجو گے تو تم بے ایمان ہو پکے بے ایمان پکے بے ایمان کیوں تم بغیر حدیث کے اور قرآن کے وہ چیز استعمال کر رہے ہو جو تمہارے مذہب میں جائز ہی نہیں کیوں جی یہ بات ٹھیک ہے نا نہیں تو جناب ہماری طرف بیچے سنی کم کم دودھ گھی میں لسی میں خود کفیل ہو جائیں اور وہابیوں کو جناب والا دودھ گی جناب دہی کھا کے جناب خوب طاقتوار ہو کریں ان کو خوب کوسے اور جناب جہاں جہاں ملیں ان کو خوب ڈنڈے ماریں کیوں جی اگر نہیں تو ہمیں حدیث دکھاؤ ہم حدیث کے طالب ہیں حدیث دکھا دو تو تم بری اگر حدیث نہ دکھاؤ تو پھر بین سے ہمارے حوالے کر دو تم جیسوں کو اس کی ضرورت نہیں, نہیں تو پھر اول کا صاحب اور دیکھ لو پھر اب حضور علیہ سلات سلام کا ایک فرمان سناتا ہوں میرے اکالی سلام ارشاد فرماتے ہیں کتا جس برتن میں منہ ڈال دے اسے ساتھ مرتبہ دھو لو اب سوال یہ ہے سنو اب سوال یہ ہے کتا جس برتن میں پیشاب کر دے اس کا کیا حکم ہوگا اس کے پیشاب کے بارے میں ہمیں سراہد کے ساتھ حدیث چاہیے کہ کتے نے, نے برتن میں پیشاب کر دیا ہے ان کے نزدیک نوزول البرار پڑھ کے دیکھ لو نوزول ابرار جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا نوزل العبرار ایسی کتاب ہے کہ جناب والا جس کا نام انہوں نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ فقہ نبی المختار حضور علی سلا سلام کی طرف منسوب کر کے انہوں نے پکا بنائی ہے اور جس کے سفا نمبر تیس جلد ایک میں یہ لوگ لکھتے ہیں کتے اور خنجیر کا جھوٹا پانی دودھ وغیرہ بھی پاک ہے ہاں جی کتے کا جھوٹا پاک ہے یہ کون سی حدیث کی کتاب ہے کہاں سے یہ فکا حضور علیہ السلاۃ والسلام سے انہوں نے لی کہ کتے اور خنزیر کا جھوٹا پاک ہے ہاں جی کتے اور جو کتے اور خنجیر کا چوٹا پاک والی ہمیں حدیث دکھا دو نہیں تو سرات کے ساتھ یہ بات موجود ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتا جس برتن میں منہ ڈال جائے اسے سات مرتبہ سات مرتبہ دولو لو ہاں ایک مرتبہ نہیں سات مرتبہ صرف منہ منہ ڈالنے کا حکم ہے یہ کہتے ہیں نہیں کتا جس برتن میں پانی پی جائے کتے کا بچا پانی پی لو خنزیر جس برتن میں پانی پی جائے تو وہ بچا ہوا پانی پی لو اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ جناب یہ کہتے ہیں کتے کا پیشاب پاک ہے کتے کا پیشاب پاک ہے احا, بنا جنابے والا کیا مزیدار کھانے کتا بریانی کتا جناب کتا تکا کتا جنابے والا شورما کتا جناب کباب کتے کی معلوم نہیں کون کون سی گش اور مشروبات میں کیسی کیسی چیزیں ہیں کتے کا پیشاب اور چٹنی کے طور پر کرتے کا پخانہ استعمال کرتے ہوں گے کیونکہ یہ دونوں چیز ان کے نزدیک پاک ہیں سفا نمبر پنجہ نزول البرار ہاں جی سفا نمبر پنجہ نزول العبرار اگر کتے کا پشاب پاک ہے پاک چیز کیا پیلی نجائز ہے اور پھر دیکھ لو اگر میں تو یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نا مفتی محمد انیب قریشی نے اس چمگادڑ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تھا کتے کے پیشاب والا ہے نا یہی نژ برار کا حوالہ تھا جلد ایک سپا نمبر پنجاب پر موجود ہے ہاں جی یہ کتا اس کے بارے میں حدیث یہ کہتی ہے اگر برتن میں منہ ڈالے تم برتن جناب والا نہ پاک ساتھ مرتبہ دھو لو میں کہتا ہوں اگر کتا برتن میں پیشاب کر دے تو پھر سراہد کے ساتھ ہمیں ادیس دکھا دو کہ ہم کیا کریں اس برتن کو توڑ دیں اس برتن کو جناب والا ختم کر دیں اس برتن کو کیا کریں اور جناب والا جا یا جناب والا اس میں کتا پخانا کر دے کہہ کر دے یا کتے کا خون لگ جائے کتنی مرتبہ اس برتن کو دھونا چاہیے ہمیں سری شریح, سری حدیث سے کوئی حکم چاہیے کہ حدیث سے دکھا دیں جناب حدیث میں یہ مسئلہ اس کا یہ ہے اگر کتے کے منہ ڈالنے سے قیاس کر کے ہمیں کہیں جناب اسے سات مرتبہ دے لو تو میں کہتا ہوں لانت اللہ البی آنجی. لانت اللہ ہاں بھائی ہاتھ ریز کر رہے ہو تو یہ باتیں اگر تمہارے پاس دلائل موجود ہیں تو میں حاضر ہوں لیکن آج ہم نے آج ہم نے یہ قانون یہ روم کا آج یہ بنایا ہے کہ آج ہم بیان کریں گے تم چیلنج کرو یہ روم تمہارے لیے وائس آف اہل سننا ہر وقت موجود ہے ہر وقت موجود ہے وہ روم میں تشریف لے آؤ اور اسی موضوع پر ہوگا جو تمہارے نزدیک چیزیں حرام ہوں گی وہ تم نے حلال ثابت کرنی ہوں گی لیکن آج آج نہیں آج نہیں چیلنج کرو میں حاضر ہوں اوپن روم ہوگا اوپن روم آپ کتے کا پشاب حلال ثابت کریں گے پاک ثابت کریں گے اپنے نوزل الابرار سے ہاں جی یہ چیزیں آپ لوگ حلال اور طیب ثابت کریں گے اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات آج تمہیں مائیک نہیں ملنے والا آج نہیں ملنے والا آج مائک ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے آج تمہاری وجہ سے روم کا ماحول خراب نہیں کرنا تم لوگ گستاخ ہو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اور میں حاضر ہوں سچ بات ہے حاضر ہوں حاضر ہوں میری آئی ڈی کو تم ایڈ کر لو اور میرے روم کے ایڈ سے رابطہ کر لو میں مناظرے کے لیے تیار ہوں باغنے والا نہیں ہوں میرے ساتھ کیا مناظرہ تم کرو گے میرے روم میں آنے والے بچے جو ہیں ان میں سے کسی سے مناظرہ کر لینا اور پھر انشاءاللہ تمہیں ہر چیز روشن ہو جائے گی باہر کے میں حاضر ہوں جناب مناظرے کے لیے حاضر ہوں بچے بچے بھی حاضر ہیں آپ آپ وائس آ پہلے سننا ہمارا روم ہے تشریف لے آئے نہیں اوپن روم کھولا جا سکتا ہے جب چاہیں ہم حاضر ہیں جب چاہیں جب چاہیں حاضر ہیں اور ایڈ مین سے پوچھ لو میں حاضر ہوں جناب کیوں جی چھوڑ دوں اس کے لیے مائک چھوڑ دوں چھوڑ دوں چھوڑ رہا ہوں لیکن ایڈمن حضرات اگر یہ بد زبانی کرے تو اس کا خیال رکھنا نہیں السلام علیکم حضرت یہ آنے والے نہیں ہیں آپ کو بھی پہلے پتا تھا یہ آنے والے نہیں ہیں. ویسے موڈ خراب کرنے والے ہیں آپ آ جائیں اپنا بیان جاری رکھیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی اسی لیے میں نے چھوڑ دیا تھا مائک تو گرامی قدر میرا سوال یہ تھا کہ کتے کے بارے میں ہاں جی کتے کے بارے میں ہم حدیث رسول سر آنکھوں پر فرمان رسول سر آنکھوں پر ہمارا عقیدہ یہ ہے سب سے پہلے ہمارے پاس دلیل ہو تو کتاب اللہ سے ہم دلیل لیتے ہیں کتاب اللہ سے اس کے بعد فرمان رسول اللہ سے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اقوال صحابہ سے اور ہمارے پاس چار قسم کے دلائل ہیں کتاب اللہ احدیث رسول اقوال صحابہ اور اقوال علماء امت ہم ان سب کو مانتے ہیں آج ملاد کی طرف آتے ہو ہاں ملاد کی طرف آتے ہو اور کتے کا پیشاب تم لوگ پاک کہتے ہو اس طرف نہیں آتے ہیں تمہاری نوزول اللہ برار میں جو کتے کے پیشاب کو پاک کہا ہے اور پاک لکھتے ہیں کتے اور خنزیر کا جھوٹا پاک لکھتے ہیں وہ اس طرف نہیں آتے اور جن جانوروں کا دودھ پینا جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا موتر پینا حلال جانتے ہو اس طرف نہیں آتے میلاد شریف کی طرف آتے ہو ہاں ہاں ہاں جی اس طرف باغ کر آ رہے ہو کیوں اس لیے پتہ کیوں آتے ہو اس لیے آتے ہو کیوں کیوں کہ سننی سنی میلاد کھاتے ہیں نا ملاد کا حلوا کھاتے ہیں है ٹھیک ہے کھیر کھاتے ہیں سنی جناب हैं کھاتے ہیں ایسی پاک طیب باہر چیزیں کھاتے ہیں لیکن آپ لوگ اوہ, آج تو میں کتا بریانی کھلا رہا تھا کتا بریانی ہاں کتا بریانی کھلا رہا تھا اور ساتھ میں مشروبات کے طور پر جناب ان جانوروں کے جن کے دودھ تم پی سکتے ہو ان کے موتر پشاب جو ہیں وہ پیش کر رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کی آج صحیح طریقے سے خاطر توازا ہو سکے اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ بات یاد رکھ لیں نہ ابھی نہیں مائک ابھی مائک نہیں دوں گا ابھی اس کو مائک نہیں دوں گا ابھی کیونکہ ایک دفعہ میں نے چھوڑا تھا یہ نہیں آیا نا ابھی مائک نہیں دوں گا کیونکہ میرا پورا موشن خراب کر دیا ہے یہ لوگ ایسے ہی ہیں اور ان لوگوں کی مثال تو شیطان جیسی ہے بس ایسے جناب تھوڑا سا تھوک لگایا اور تھوک لگوا کے تو پھر جناب والا کیا ہے لڑائی کروا کے موڈ خراب کر کے تو خود اس راستے کو چلے گئے پتلی گلی میں گس جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اتنی ضرورت اور اتنا کچھ, کچھ نہیں ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتے کا پیشاب یہ ثابت کر دیں اگر کتا برتن میں پیشاب کر دے تو اس کو کتنی دفعہ دھونا ہے آیا ایک دفعہ دھونے سے پاک ہوگا دو دفعہ دھونے سے پاک ہوگا تین دفعہ دھونے سے پاک ہوگا چار دفعہ چھ دفعہ سات دفعہ اگر یہ تیاس کریں اس کے منہ پر منہ ڈالنے پر تو پھر ان کے اپنے پتوے سے یہ لوگ جناب پکڑے جائیں گے کیونکہ انہی کے مولویوں کا پتوا ہے اول من کا ابلیس سب سے پہلا قیاض جو کس نے کیا ابلیس نے ان کا بتوا ہے نا تو ابلیس نہ بنے بلکہ ہمیں حقیقت بتلا دیں حقیقت بتلا دیں اس بات کی کہ کتنے بار دھونے سے پاک ہوگا اور ان کے نزدیک تو وہ پلید ہوتا ہی نہیں یہ بیچارے یہ بیچارے کہاں سے ایسی دلیل لائیں گے کہ جس میں جس میں اس کے پاک ہونے کا ذکر ہو وہ دلیل کہاں سے لائیں گے کیونکہ ان کی کتاب نزل العبر میں یہ بات موجود ہے کہ کتے اور خنزیر کا جھوٹا پانی اور دودھ پاک ہے ہاں جی پاک چیز پھر تو دھونے کی ضرورت ہی نہیں نہ دھونے کی کیا ضرورت ہے بس پاک چیز استعمال کریں گے ہم ملاد کا حلوہ کھائیں گے ہمیں کتے کا پیشاب یہ پی کر دکھائیں گے پھر مناظرہ ہوگا نا ملاد شریف پر مناظرہ گیارہویں شریف پر مناظرہ اس صورت میں ہوگا پہلے ہم حلوہ بنائیں گے کھائیں گے لوگوں کو دکھائیں گے جناب یہ پستہ ڈالا ہے یہ بادام ڈالے ہیں یہ چار مغز ڈالا ہے دیسی گھی ڈال کے بنایا ہے بنا کر ہم کھائیں گے اور کھا کر بتلائیں گے جناب اب بتلاؤ اس میں حرام والی کون سی چیز ہے وہ چیز یہ ثابت کریں گے پھر ہم جناب والا کتے کا پیشاب رکھیں گے لو جناب پیو جیو پیو تے جیو اشی کرو جنا چاہو پیو سان کوئی اتراج نہیں پاو جناب باروں کتے منگوا کے انداز بھی متر رج رج کے پیو جتنا جی چاہے پیو ہمیں کوئی اتراج نہیں اگر کہو گے تو ہم بولیں گے بھی نہیں بالکل نہیں بولیں گے بالکل نہیں بولیں گے ہم خاموش ہو جائیں گے لیکن کسی چوڑے کو بٹھا دیں گے وہاں جو اور وہ تمہیں میں گا چوڑا بتلا گا بد بخت ہو اتنے بد بکت جو کت, آؤ, کتوں کے پشا پینے والے ہو کتوں کے پیشاب کیونکہ پاک چیز ہے نا پاک چیز کو پینے میں ان کے نزدیک کیا ہر جائے نہیں تو ان کے مولویوں پر لانت بیچو ہزار بار کروڑ بار لانت بیچو اور ان کے مولویوں پر لانت بیچو جنہوں نے یہ کہا ہے کتے کا پیشاب پاک ہے کتے ہاتھ کھڑا کرنے سے کیا ہوگا بھائی تھک جاؤ گے تھک جاؤ گے ہاتھ کھڑا رکھ رکھ کے تھک جاؤ گے کیا ہوگا دیکھا نا کتنا بےچارا زور لگاتا ہے اف اف زور لگا کے پھر کھڑا کرتا ہے پھر کوئی سنی ڈنڈا مارتا ہے جنابے والا تو پھر نیچے کر دیتا ہوں ہمیں تو دلیل چاہیے دلیل چاہیے کہ جناب والا حدیث میں آیا ہے کتے کا پیشاب پاک ہے نہیں تو اگر حدیث صحیح حدیث ہو بخاری تمہارے نزدیک معتبر ہے بخاری کی حدیث ہو کتے کا ذکر ہو اس کے تمام راوی سکہ ہوں اور تمام شرائط کے ساتھ یہ بات طے ہو کتے کا پیشاب پاک ہے اور پھر بھی نہیں اترا ہم نہیں دلیل مانگتے صرف دو گونٹ پی کر دکھا دو بس دو گونٹ بس پی کر دکھا دو تو پھر دلیل دو گے تو مانیں گے اگر کہو نہیں ایسے ہے نہیں ایسے ہے نہیں یہ ہے اس میں جناب دودھ ملا لیں اس میں جناب میٹھا ملا لیں روح افزا ملا لیں اس میں جناب فلاں چیز ملا لیں تو پھر ایسا اس کا اس کا خوش ذائقہ ہو جائے گا نہیں بھائی یہ باتیں نہیں ہمیں جو کچھ مرضی ملانا کوئی غرض نہیں کوئی غائب نہیں لیکن ہمیں پینے کے بعد بتلانا ہوگا نہیں پینے کے بعد بتلانا ہوگا کہ جناب یہ میں نے پی لیا ہے عمل کر لیا ہے اب یہ حدیث ہے پھر تو ہم حدیث بھی نہیں پوچھیں گے ہم کہیں گے ایسا ایسا کھانا تمہیں مبارک ہو تم نے کھا لیا تمہارے لیے مبارک ہے سبحان اللہ تو دوسری دلیل سنو ان کے ان کے پاس کیا ہے یہ بچارے یہ بچارے تو بس بس باتیں ہی کر سکتے ہیں دوسری بات سنو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ ہے سا کم تم فولو بجو قرآن کی آیت ہے نا ما مولو بجو حکم شرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قزائے حاج کے وقت قبلہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پشت بلکہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو اور جناب والا جیسا کہ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے اگر کوئی جناب یہ خوشکی مار کا ملا یہ جناب والا پاکستان میں بیٹھے ہوئے حدیث بخاری کی جنابے والا تشریح کرتے ہوئے کیا ہے کہ قبلہ تو مغرب کی طرف ہے اور جناب والا اہل جغرافیہ کہتے ہیں قبلہ مغرب کی طرف ہے تو جناب حدیث بخاری اس کے مقابلے میں میں نہیں مانتا مجھے صحیح بخاری صحیح صحیح حدیث دکھا دو ایپ قبلہ مغرب کی طرف ہے لیکن حدیث میں جو لفظ ہے تو اس میں قبلہ جناب والا کبلا جنابے والا اے تو قبلہ جنابے والا مشرق اور مغرب کی طرف نہیں بلکہ اس کی سمت دوسری سمت ہے تو اس موروی کو یہاں جو ہے اس عدیج کے خلاف یہ عمل کرنا ہوگا کہ جس سمت بھی قبلہ ہے اس طرف کو منہ کرنا جو ہے جائز نہیں ہوگا جہاں سمت موجود ہے اس کو چھوڑ کر دوسری سمت کا تعین کرنا ہوگا تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں اب دیکھ لو اس زمانے میں چلا جاتا ہوں آج سے چند سال پہلے آپ کو اللہ سب کو مکہ المکرمہ میں لے جائے آپ جائیں وہاں سب کے سب چلے جائیں وہاں جا کے سب کے سب جناب بیت اللہ کی زیارت کریں مدینہ رسول میں جائیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ تہر کی زیارت کریں اب مقد المکرمہ کی بات سن لو سن انیس سو یا ستانوے میں ایسا ہوا تھا مینا میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے پورا مینار جو ہے آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا تو اس سال جہاں منہ سے تقریباً دو ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے پر مزدلپا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ وہاں مزدلپا جناب والا وہاں جو ہے وہاں حاجی لوگ جو ہیں وہاں جمع ہوتے تھے تو اس وقت مینا سے یہ جگہ باہر تھی آج ان کے ملا نے آج ان کے ملاوں نے یہ پورا مینا میں داخل کر دیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مینا کی حد تعین فرمائی تھی جو مینا مینار کی حد تعین پرمائی تھی وہ حدیں آج نہیں بلکہ اس کو اس میں توسیع کر دی گئی ہے اور اس توسیع کو کیا حدیث میں یہ الفاظ موجود تھے کہ جب چاہیں مینا کی حد کو توسیع کر لیں مینا کو بڑا کر لیں آیا اس جگہ میں بیٹھنے والے جو ہیں کیا ان کا حج ان کی جنابے والا وہی وہ, وہ بات جو مینا میں ٹھہرنا ہے وہ قبول ہے یا نہیں یا مینا کے باہر بیٹھتے ہیں اگر مینا کے باہر بیٹھتے ہیں تو ان کا, ان, ان کا عذاب کس پر ہوگا اور کس دلیل شریح سے اس کو بڑا کیا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جا کے دیکھ لو جو جمرات بنے ہوئے ہیں پہلے ایک پلر کی شکل میں تھے آج ان کو جناب دیواروں کی شکل میں کر دیا گیا ہے دیواروں کی شکل میں کر کے جناب سو فٹ تقریباً چوڑی دیوار بنا دی گئی ہے تو آیا اس دیوار پر کینکریاں مارنے والے جو ہیں ان کی کینکریاں قبول ہیں اور کس حدیث کی روح سے ایسا کیا گیا ہے اور تیسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ آج ان کے میں چھوڑ رہا ہوں بھائی چھوڑ رہا ہوں تیسری بات یہ ہے کہ ان کے مولویوں نے فتوا دے دیا ہے کہ اب جو جمرات کرتے ہیں وہ مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں یعنی دوسرے دن اس کی مار سکتے ہیں اسلامی تاریخ مغرب کے ٹائم میں بدل جاتی ہے تو جناب والا یہ دوسرے دن صبح تک کی اجازت دیتے ہیں اور سارے لوگ مارتے رہتے ہیں ان کے پتوے کے رو سے اس دن کی اس دن کی کینکریاں کہاں گئی کس کہ حدیث سے انہوں نے اخذ کیا ہے یہ مسائل ہمیں بتلانے ہوں گے یا یہ مسائل بتتی ہوں گے ہوں یا انہوں نے جناب قیاس سے نکالے ہوں گے جو بھی ہوگا بیان کرنا ہوگا تو میں مائک چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میرا ویسے بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جزائ خیر دے اور اس کو اس بھائی کو کہو اگر اس کو تکلیف ہے مجھ سے تو میں حاضر ہوں لیکن اوپن روم میں ہاں جی ہاں اوپن روم میں ایسے نہیں ایسے نہیں اوپن روم میں اوپن روم میں ہاں جی السلام علیکم و اللہ, اللہ وبرکاتہ ہاں جی کسی نے میگ لینا ہے ہاں حق موجود ہیں شیر حق موجود ہیں جی آپ سنی بھی موجود ہیں سنی جی ہاتھ ریز جناب ہاتھ ریز پر مائیں جناب میں چھوڑتا ہوں جی چھوڑتا ہوں جناب بھی ہیں کہ چلے گئے السلام علیکم جی جی مائک چھوڑ رہا ہوں السلام علیکم وعلیکم و رحمت اللہ میری آواز آ رہی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ حضرت ماشاء اللہ تو کمال کر دیا بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا ایمان تازہ ہو گیا الحمد للہ اللہ تباروں کوئی اس کا کئی گنا زیادہ جر تھا فرمائے آپ ہماری اصلاح فرماتے ہیں ہمارے لیے اتنی کوشش کر کے آپ بیان فرماتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحت میں آپ کی جان میں مال میں اولاد میں برکتیں تھا فرمائے حفاظت فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ تمام علماء اہل سنت کی حفاظت فرمائے تو آپ فرما رہے تھے کہ سننی ٹائیگر بھی ہیں تو غالم نظرت یہ ابھی لگتا ہے کہ سوئے ہوئے ہوں گے نک تو ماشاءاللہ اللہ کافی سارے ہیں مگر ایسے فیل ہو رہا ہے کہ یہ بھی سوئے ہوئے ہیں کیا بات ہے رضوان بھائی کا نک نظر نہیں آ رہا رضوان بھائی خیریت تو ہے یار باقی توقیر بھائی آپ سنائے آپ کا کیا حال ہے اچھا اچھا نیا کام شروع کر دیا انہوں نے ٹیکسی کے علاوہ اچھا اچھا اس لیے نہیں آ رہے اور عزی صاحب آپ سنا تو شیف لا رہے برمی کام تو کیر بھائی یار آپ نے تو مطلب کہ ملنے سے انکار کر دیا یہ, یہ دیکھا ہے انہوں نے آپ نے یہ ان کی جناب کیا ہے کہ مہمانوں کے ساتھ یہ ایسا برتاؤ کرتے کہ پہلے کہتے ہیں جی, نہیں ملنا جی بالکل ہم ان کے مہمان ہوں گے نا کوئی حال ہی نہیں ہے بالکل صحیح صحیح بتایا ایسے یار یہ میں تو نارتھ نارتھ کے جو لوگ ہیں نا میں ان کو بڑا اچھا سمجھ رہا تھا میرا بہت اچھا ذہن تھا ان لوگوں کے بارے میں سیدھے سادھے ہوتے ہیں بہت ماشاءاللہ مخلص ہوتے ہیں بہت ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں میں صحیح بتا رہا ہوں مجھے بہت اچھے لوگ ملے تو مگر یہ توقیر بھائی واحد یہ دیکھیں جناب پارک کے دنیا پہ تو ساؤتھ ویسٹ کا نہیں مجھے پتا ان سے پالا نہیں پڑا تو مجھے کیا بتاؤ تو نارتھ کے لوگوں سے میرا پالا پڑا ہوا ہے آپ یقین مانیں کہ رزاہ مدینہ بھائی نارتھ کے لوگ اس طرح ہیں جیسے پاکستان میں گاؤں کا شہری کا ہوتا ہے نا آپ آئے یہاں ساؤتھ میں اچھا تو جیسے ایک شہری ہوتا ہے نا ایک دیہاتی تو ایسے ہی نارتھ کے لوگوں میں اور ساؤتھ کے لوگوں میں پڑے ہے نارتھ کے لوگوں میں جیسے وہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں کوئی مہمان آئے تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ اس کی خدمت کرتے ہیں اور بکت کرتے ہیں ایسے ہی یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو یہاں پر ساؤتھ میں یہ ہے کہ مطلب ہوگا تو اس سے بس بات تو ہوگی مطلب ہوگا تو مہمان بازی ہوگی تو یار یہ, یہ مجھے پہلے ملے توقیر بھائی کہتے ہیں نا کہ ملنا ہی نہیں ہے یار تو قیر بھائی میں نے کوئی آپ سے جناب کوئی کیا کہتے ہیں کہ کوئی کھانے کی فرمائش نہیں کی کہ مجھے یار وہ لے جانا فلاں تھکان پہ ساؤتھ اور شیخا پوری ایک ہی ہیں شیخا پوری شیخا پوری سیکھ رہے انکل ساتھی آپ کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ساؤتھ اور شیخا شیخا پوری ایک ہی ہے جی. کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو ساتھی بھائی ساؤتھ ویسٹ بریسٹل یو کے تو کیئر یور فروم نارتھ شخار شخار پوری شخار پور مین مائیک پر آئے انکل آپ مائک پر آئے آپ کی کوئی آپ لکھ رہے ہیں غلباً کوئی بہت اچھی بات لکھ رہے مگر وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ آپ آ کر مائک پر جو ہے اس کی پوری ڈیٹیلس بتائیں گے تب بھی ہماری عقل میں یہ بات آئے گی جی جی تو کیر بھائی یار نہ پریشان ہوں میں نہیں آپ سے جناب نہ چائے کی میں نے مطالبہ کیا ہے نہ میں نے کوئی آپ سے کوئی جناب کھانے پینے کا مطالبہ صرف ملاقات کا کہا تھا تو آپ بھاگ رہے ہیں چلو جناب آپ کی مرضی ہے ایسے آپ اگر مجھ سے ملاقات کرتے تو کم از کم چائے پینا آپ کو جناب ضرور ملتی آپ کو آج نہیں یا امام اعظم کا روم ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ چلو جی بہر جی میں اس لیے بھی آیا ہوں تو جو بھی بھائی یو کے سے ہیں حضرت چلے گئے ماشاءاللہ اللہ حضرت صاحب بہت ماشاءاللہ یار محنت کرتے لیکن بڑی ہمت کرتے ہیں اپنے گھر بیان اور کوئی سونے یا نہ سونے ماشاءاللہ دیکھیں کہ جذبے کے ساتھ حضرت بز میں رضا صاحب ماشاءاللہ بیان فرما رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ صبح اللہ بہت مزہ آتا ہے یار یہ جذبہ ان کا اور دین سے ان کا لگاؤ ہے ماشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومحفرہ. کیا حال ہے سلمان بھائی تو جو بھی بھائی یار یو کے سے ہیں تو ان سے عرض ہے میری کہ چھبی تاریخ الحمد الحمدللہ الحمد للہ اللہک اللہ تو چھبی تاریخ کو جو ہے انشاءاللہ برمی گام میں جو اجتماع ہو رہا ہے وہ مس نہیں کرنا یار کسی نے بھی صحیح ہے اپنے ساتھ ہو سکے تو قافلوں کو مطلب تیار کر کے پورا پورا قافلہ لائیں پوری پوری گاڑی لائیں اور سلمان بھائی سنا یار کیا کچھ ہو رہا ہے ایسے میں جا ہی رہا تھا رضا مدینہ بھائی میں چندا میں ہوں آنیڈا میں ہوں آپ میں ہوں گے کنیڈا کنیڈا میں پہلے چنداپور کیا لکھ دیا واپس آنے والا ہوں اچھا اچھا کنیڈا میں ہیں بڑے دور یار پہنچ گئے کنیڈا اچھا ہے بالکل اسے کنیڈا کے بارے میں میں کافی سنا ہے کہ بڑا اچھا ہے بڑا بڑا ہے وہاں کھلا ڈلہ ہے وہ بات اس کی تھوڑی ہے سنا رقبہ زیادہ ہے یہاں سے بھی میرے کچھ دوست احباب گئے تھے بتا رہے تھے جی وہاں پہ مکانوں کی قیمتیں بھی سستی ہوں گی سلمان بھائی مکانات مکان سستے ہوں گے نہیں یار جرمن اسٹینڈرڈ از ویری ہائی کیا ہے جرمنی میں کیا ہے جرمنی کا نہ موسم ہے نہ مطلب لوگ کیا ہے اسٹینڈرڈ کو کیا کرنا ہے میں بھی دیکھے مراکو گیا ہوا تھا سلمان بھائی مراکو صحیح ہے نا اسپین سے ہوتا ہوا اسپین میں میں نے تقریباً چار دن سٹے کیا ہے چار ہی دن ادھر سٹے تقریباً کیا تھا مراکو میں آپ اسپین میں گئے مجھے پہلے یہ پتہ ہے سلمان بھائی آپ اسپین میں گئے نہیں گئے نا اسپین کی دیکھے جگہ وہاں پر جو ہے نا اسٹینڈرڈ آپ چھوڑیں سہیے نا کو چھوڑے وہاں پر جو اسپین کا موسم ہے نا سلمان بھائی اور اسپین کی جو زمین ہے نا تو سپین کا جو موسم ہے سبحان اللہ آپ جناب سارے ملک بول جائیں گے ہاں پر جو ساؤت فرانس کچھ نہیں ہے ساؤت فرانس یورپی کی طرح ہی ہے میں پورا فرانس گزر کے گیار ہوں وعلیکم السلام سلمان بھائی میں فرانس پورا گزر کے گیا ہوں دونوں روٹ دو روٹ سے جاتے ہیں ماشاءاللہ وہی سنت نے بھی ہینڈ ریز کیا ہے تو حضرت میں نے بڑا دیر سے دیکھا ہے چلو میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں پھر آپ کو میں دیتا ہوں دنیا کے امیر ترین لوگ رہتے ہیں بالکل مجھے پتا دنیا کے امیر ترین رہتے ہیں تو میں وہاں پر گیا بھی ہوں گھر میں گیا ہوں ولیج میں گیا ہوں سی ہے سلمان بھائی تو وہ جو ہے نا وہ ایریاز بڑے بڑے ہیں خوبصورتی ہے سارا کچھ ہے میں موسم کی بات کر موسم بھی ادھر ساؤت کا کافی بہتر ہے جی جی اگر جہاں پر اسٹینڈرڈ کی بات کر رہے نا اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ اسپین میں کافی لو ہے ٹھیک ہے نا مگر وہاں کا جو موسم ہے نا سبحان اللہ وہ اتنا پیارا یار اسٹینڈرڈ بندہ بول جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ موسم کو بھی دیکھنا چاہیے یار موسم کا بڑا فرق پڑتا ہے بندے کے اوپر یہ مجھے یہاں پہ اب بھی واپس آئے ہوئے ذرا تھوڑے دن ہوئے سلمان بھائی تو میں اتنا یقین مانے کہ وہ میں فیل کر رہا ہوں نا یار کہ وہاں کا موسم اور یہاں کا موسم میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے حالانکہ اتنی وہ دوری نہیں ہے تو یار موسم کو دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلب کہ ایک نعمت ہوتی ہے تو اس چیز کو بھی مطلب کہ وہ بنا مد نظر رکھے باقی رہی اسٹینڈرڈ کی تو وہ تو ذرا بندہ جہاں بھی رہے جس حال میں رہے وہ گزارا کری لیتا ہے ٹی جی وی میں سفر کیا ہے آپ نے ٹی جی وی یہ کیا ہوتا ہے یار جی وی میں سفر کیا یہ کیا چیز ہے بارش کے بعد موسم بدلتے لگتے ہیں ہاں مجھے سونا بھائی کا نیک نظر نہیں آ رہا <laughs> انکل جی آپ آئے ایسے میری بات بڑی ہو جائے گی آپ بہت کم آتے ہیں تو میں اچھا نہیں لگ رہا تو آجے جائیں oh, چلے گے ساتھ ہی انکل آڈو مائک پہ اور آرام کو میں چھوڑ دی تھی میں نے بہت سن آپ کی ماشاء اللہ تو خاطر لے کے گئے وہاں پہ اور ماشاء اللہ بڑی خطرات کی سن آپ نے خدم میں خدمات بات یہ ہے کہ آپ سا مارکا گئے تھے امریکہ میں جب کسی کے لیے کہتے ہیں تو یہاں کے جو ساودھ ہیں وہ بڑی شکایت پوری ہوں گی کی آتی ہیں اور یہاں کے ساؤ بن لوگ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہماری سا گا میں واپس آتی وعلیکم عمران بھائی آپ کا ہینڈ جو ہے وہ تھک جائے گا آپ ویسے ہی دبلے پتلے ہیں اپنے جسم پر مائک پر اندر السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ خیر امام اعظم کے حوالے سے واقعات سنتے ہیں پہلا واقعہ جو روح البیان کی جلد نمبر میں لکھا ہوا ہے وہ سنتے ہیں. ایک مرتبہ کراط خلف امام یہ نماز میں امام کے پیچھے کراط پنڈنگ مسئلے پر مناظرہ کرنے کے لیے محدثین کا ایک گروہ امام اعظم کے پاس آیا آپ نے فرمایا پوری جماعت سے بیک وقت مناظرہ غیر ممکن ہے لہذا آپ لوگ اپنی جماعت میں سے کسی ایک ایسے شخص کو منتخب کر دیں جو آپ لوگوں میں سے زیادہ سائب علم ہو تاکہ میں اس سے مناظرہ کروں چنانچہ ان لوگوں نے ایک شخص کو منتخب کر کے مناظرے کے لیے پیش کر دیا امام یادم نے فرمایا کہ یہ شخص جو کہے گا وہ آپ سب لوگوں کو کا کہا ہوا مانا جائے گا لوگوں نے کہا جی ہاں پھر حضرت دریا فرمایا اس کی ہار جیت آپ سب لوگوں کی ہار جیت شمار کی جائے گی لوگوں نے جواب دیا جی ہاں امام اعظم فرمایا یہ کیوں کر لوگوں نے کہا اس لیے کہ ہم نے اس شخص کو اپنا امام منتخب کر لیا ہے لہذا اس کا کہا ہوا ہمارا کہا ہوا ہے اس کی ہار جیت ہماری ہار جیت ہوگی امام اعظم نے فرمایا بس مناظرہ ختم ہو گیا یہی تو میں بھی کہتا ہوں ہم نے نماز میں جب ایک شخص کو اپنا امام بنا لیا تو اس کی کرا ہماری کراحت ہوگی لہذا مقتدیوں کو امام کی کراعت کی ضرورت نہیں محدثین امام اعظم رضی اللہ کے اس طرز سلال سے حیران ہو کر لاجواب ہو گئے روح تین سفر انبتین سفر انبتین سفر انبتین پر یہ موجود خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور عباسی حضر امام ابو حنیفہ کا انتہائی معتقد تھا آپ کو سلطنت بھر کے علما پر دیتا تھا. امام ممدو کا اعزاز دیکھ کر محمد بن اشاق صاحب المغازی کو حسد ہونے لگا چنانچہ ایک دن انہوں نے دربار شاہی میں امام اعظم علی اللہ تعالی سوال کیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا تجپ تین طلاق پت تھوڑی دیر کرا ان انشاءاللہ اللہ تو کیا اس عورت پر طلاق پڑ جائے گی امام نے فرمایا ہاں ضرور طلاق پڑ جائے گی اس لیے اس نے انشاءاللہ کو اپنے طلاق والے جملے سے الگ کر دیا اس لیے یہ استثناء مفید نہیں ہوگا جس سن کر محمد صاحب نے خا المین ذرا امام ابو حنیفہ کی یہ دیکھیے کہ آپ کے دربار میں آپ کے سامنے آپ کے جد امداد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علماء کے مسئلہ کی مخالفت کر رہے ہیں آپ کے جد امجد کا یہ کال ہے کہ انشاءاللہ شاء کا کلام کر کے کہا جائے جب بھی یہ سسنا مفید ہوتا ہے یہ سنتے ہی ابو جعفر منصور مارے غصہ کی آگ ببولا ہو گیا کہا کیوں جی ابو حنیفہ تمہاری یہ جٹل کہ تم میرے دربار میرے جد کریم کے کال کی مخالفت کرتے ہو امام اعظم بڑے سکون اتمنان کے ساتھ فرمایا کہ امیر المومنین حالد عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ کے قول کا مطلب کچھ اور ہے اور محمد بن نساق کا منشاہ کچھ اور ہے محمد بن نساق یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بیعت کر کے باہر نکلیں اور انشاءاللہ کہہ دیں تو آپ کی بیعت ختم ہو جائے یہ سنتے ہیں ابو جعفر منصور مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور جلاد جلادوں کو حکم دیا کے محمد نژا کے گلے میں اس کی چادر کا پندا ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور اس کو قید کر دو تیسرا واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں امام مالک کی دربار درسگاہ میں تشریف فرما ہوئے امام مالک نے آپ کو پہچانا نہیں اور دریا فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو امام اعظم و حنیفا نے فرمایا میرا وطن عراق یعنی ہے امام مالک نے فرمایا وہی عراق جو شہر نفاق ہے امام اعظم نے یہ سن کا فرمایا اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کروں امام مالک نے فرمایا ہاں ہاں ضرور پڑھو امام اعظم نے اس طرح فرمائی وَمِن من حقمن العراوی مناف کنا ومن اہل ماراد <النفاق> کی آیت نمبر ایک سو ایک آپ نے پڑھی امام عالی کی سن طرف اٹھے اور کہا قرآن صحیح سے پڑھو غلط کیوں پڑھتے ہو حیر امام اعظم نے فرمایا یہ آیت کس طور پر ہے تو امام نے فرمایا ومن اہد المدینتی ماردالفاق امام اعظم فرمایا بے شک یہی صحیح ہے الحمدللہ آپ نے خود ہی فیصلہ فرما دیا کہ کون شہر نپاک کا رہنے والا ہے یہ سن کر امام مالک چونک پڑے اور جب لوگوں نے بتایا یہ فکیہ عراق امام اعظم ابو حنیفہ ہیں تو امام مالک کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے آپ کو حد اعزاز و اکرام فرمایا نظر نمبر دو سفر نمبر تین چوتھا واقعہ امام ابو حنیفہ نامور محدت ابو عیاش کا بیان ہے حضرت سفیان سوری کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ ان کے پاس تعزیت کے لے گئے پوری مجلس علماء اور مشائق سے بھری ہوئی تھی اسی حالت میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی بمائے اپنے تلازمہ کے وہاں پہنچے جب حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا تو اپنی مسند چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا پھر اپنی مسند پر آپ کو بٹھا کر خوب معدب ہو کر سامنے بیٹھ گئے جب امام ابو حنیفہ چلے گئے تو میں نے حضرت السفیان سوری سے عرض کیا کہ حضرت آج آپ کا یہ طرز عمل بشکو اور میرے ساتھیوں کو بے حد ناگوار گزرا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کی تعظیم میں بہت مبارغہ فرمایا حضرت سفیان سوری رحمتہ تعالیٰ آر نے فرمایا کیوں تمہیں ناپسند ہوا امام ابو حنیفہ طاہب علم ہے ان کی تعظیم کے لیے کیوں کھڑا نہ ہوتا اگر ان کے علم کی فکا کے لیے, نہ تو ان کے ان کی فقہ کے لیے اگر ان کی فکا کے لیے نہ اٹھتا تو ان کے تقوی کے لیے اٹھتا اگر نہ اٹھتا تو ان کے سن وصال سن کا خیال کر کے کھڑا ہوتا ابو بکر بنیاش کہتے ہیں کہ حیاد سوری رحم اللہ تعالی علیہ نے مجھے ایسا خاموش کر دیا کہ میں بالکل ہی لاجواب ہو گیا تاریخ بغداد نمبر 48. اسی کتاب تبصرہ تاریخ بغداد صفحہ نمبر باون کو موجود ہے ایک روز وقی بن جراح معدس کی مجلس میں کسی نے یہ کہہ دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بلا مسئلے میں غلطی کی تو وکیل باوجود یہ کہ بعض مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے فوراً فرمایا تم کیا کہتے ہو بلا ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی مسائل میں کس طرح غلطی کر سکتے ہیں جبکہ ابو یوسف اور ظفر جیسے شاہد قیاس اور یاحیہ بن زائدہ حفظ بن غیاس و حبان و مندل جیسے حفاظ حدیث اور قاسم بن معان جیسا ماہر لغت و ادیب اور داؤد تائی و فضیل بن ایاز جیسے زاہد و متقی لوگ ان کی مجلس درس میں حاضر رہتے ہیں جس کے ہم نشین و اہل مجلس ایسے ایسے با کمال ہوں وہ غلطی نہیں کر سکتا اور اگر اتفاقا اس سے کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کے ہم نشین اس غلطی کی اصلاح کر دیں گے تبصرہ تاریخ بغداد سفن خدا کے اک آئے شریفہ امام اعظم ابو حنیفہ رسول مقبول کا خلیفہ امام اعظم ابو حنیفہ فکا سار ایال جس کی امام مانے کمال جس کے وہ حجت وہ صدق کا صحیفہ امام اعظم و حنیفہ سلوک و عرفان کی علامت ظفرک تابا قدم کرامت امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ زمانہ ا ہر عہد ہر صدی میں کرے گا اخذ فیوز جس سے جہاں میں وہ ہستی منیفہ امام اعظم و وہ جس سے اظہان ہے معمبر و جس سے تائب بسا ہے گر گر حدیث کی نقہت لطیفہ امام اعظم و حنیفہ اب کچھ مسئلے جن کے جوابات امام اعظم و حنیفہ نے دیے پہلا مسئلہ ایک شخص کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور قسم کھا کر کہا جب تک تو مجھ سے نہ بولے گی میں تجھے تجھ سے کبھی نہ بولوں گا عورت طنز مزاج تھی اس نے بھی قسم کھائی اور وہی الفاظ دوہرائے جو شوہر نے کہ اس وقت تو غصے میں کچھ نہ سوجھا مگر پھر خیال آیا تو دونوں کو ہی نہایت افسوس ہوا شوہر سیدنا حرد امام سفیان سوری رام اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا اور صورت واقع بیان کی انہوں نے فرمایا قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اس کے بغیر چارہ نہیں وہ شخص وہاں سے مایوس ہو کر اٹھا اور حرد امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرصی اللہ للہ کوئی تدبیر بتائیں فرمایا جاؤ شوق سے باتیں کرو کسی پر کفارہ نہیں امام سفیان سوری رحم اللہ تعالی کو جب معلوم ہوا تو نہایت ہی بھرم ہوئے اور حضرت امام صاحب کے پاس جا کر کہا آپ لوگوں کو غلط مسئلے بتایا کرتے ہیں امام اعظم نے اس شخص کو بلایا فرمایا تم دوبارہ صورت واقعہ بیان کرو اس نے واقعہ کا اعادہ کیا تو حضرت امام نے حضرت سفیان سوری رحم اللہ تعالی کی طرف مخاطب کو کہا میں نے جو پہلے کہا تھا اب بھی کہتا ہوں سفیان سوریز عاملہ تعالیٰ نے پوچھا فرمایا جب عورت نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ الفاظ کہے تو عورت کی طرف سے بولنے کی اتداء ہو چکی ہے پھر قسم کہاں رہی سفیان سو سوریز عاملہ تعالیٰ نے فرمایا در حقیقت آپ کو جو بات وقت پر سوج, سوج جاتی ہے ہم لوگوں کا وہاں تک خیال بھی نہیں پہنچتا الخیرات الحسان سفر نمبر سینتالیس پہ یہ پہلا مسئلہ اللہ حافظ وعلیکم السلام دوسرا میں ایک شخص نے بڑی دھوم دھام سے ایک ساتھ ہی اپنی دو لڑکیوں کی شادی کی جو مردوں سے, جو مردوں سے کی جو آپ آپس میں بھائی تھے ولیمہ کی دعوت میں شہر کے تمام ایان اور اقابر علماء کا موقع کیا گیا سیدنا حضرت مصعر بن قدام سیدنا سفیان سوری سیدنا امام اعظم ونیفا شریک دعوت تھے لوگ کھانا کھا رہے تھے دفتن صاحب خانہ بلحواس ہو کر گھر سے نکلا اور کہا غذب ہو گیا لوگوں نے پوچھا خیر ہے بولا جناف کی رات عورتوں کی غلطی سے شہر اور بیویاں بدل گئیں جو لڑکی جس کے پاس رہی وہ اس کا شوہر نہ تھا اب کیا کیا جائے صفیا نے سوری رضی اللہ تعالی فرمائے اس سے نکاح میں کچھ فرق نہیں آتا البتہ دونوں کو دینا لازم ہوگا حد معاس بن کا نام رضی اللہ تعالیٰ ابو ہنی پر مخاطب ہوئے اور آپ کی رائے آپ کی کیا رائے ہے امام اعظم نے فرمایا شوہر خود میرے سامنے آئے تو جواب دوں گا لوگ جا کر بلال آئے امام اعظم نے دونوں سے الگ الگ پوچھا رات کو جو عورت تمہارے ساتھ رہی وہی اگر تمہارے نکاح میں رہے تو تم پسند ہے دونوں نے کہا ہاں امام صاحب نے فرمایا تم اپنی بیویوں کو جن سے تمہارا نکاح بندہ تھا طلاق دے دو اور ہر شخص اس عورت سے نکاح پڑھا لے جو اس کے ساتھ ہم بستر رہ چکی ہے لوگوں نے آپ کے جواب کو پسند کرا اور سیدنا حضرت مس کام اللہ تنٹے اور امام صاحب کو بوسا دیا نمبر چوالیس وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تیسرا مسئلہ کوفہ میں ایک گالی شیعہ تھا جو سیدنا عثمان جو نورین رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت کہا کا تھا کہ وہ یہودی تھے امام صاحب ایک روز اس کے پاس گئے فرمایا تم اپنی بیٹی کی نسبت ڈھونڈتے تھے ایک شخص موجود ہے جو شریف بھی ہے دولت مند بھی ہے اور ساتھ ہی پرہیزگار قائم العل حافظ و قرآن بھی ہے شیعہ نے کہا اسے بڑھ کر اور کون ملے گا ضرور آپ شادی ٹھہرا دیجئے امام نے صرف اتنی بات ہے کہ وہ مذہباً یہودی ہے شیعہ سن کر نہایت ہی بھرم ہوا کہا سبحان اللہ آپ ایک یہودی سے رشتہ کرنے کی رائے دیتے ہیں امام اعظم نے فرمایا کیا ہوا خود پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تمہارے اعتقاد کے مطابق یہودی کو اپنا داماد بنایا تو تم کو کیا عذر ہے خدا کی قدرت کی اتنی بات سے اس کو تمبی ہو گئی اور اپنے عقیدے سے توبہ کر لی سیرت نعمان ایک نمبر 141 چوتھا مسئلہ محمد بن عبد الرحمان جو قاضی ابن بی کے لقب سے مشہور ہیں تینتیس برس کوفہ میں منصد قدا پر معمور رہے امام اعظم ان میں کسی قدر شکر رنجی تھی جس کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ فیصلوں میں غلطی کرتے تھے امام اعظم ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے کئی <coughs> سال مزید بیٹھ کر مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے ایک روز کام سے فارغ ہو کر مجلس قدا سے اٹھے راستے میں دیکھا ایک عورت کسی سے جگڑ رہی ہے کھڑے ہو گئے گفتگو میں عورت کو نے نے زانتین کہہ دیا یعنی اے زانی اور زانیہ کے بیٹے قاضی صاحب نے حکم دیا کہ عورت گرفتار کر لی جائے پھر مجلس سے قضام واپس گئے اور حکم دیا اور کھڑے کر کے دورے لگائے اور دو حد مارے جب امام اعظم کو اس باقی اطلاع ہوئی تو فرمایا قاضی نے اس فیصلے میں چند غلطیاں کی ہیں پہلی غلطی مجلس سے قزا سے اٹھ کر واپس آئے اور دوبارہ اجلاس کیا یہ آئین عدالت کے خلاف ہے دوسرا مسجد نے حد مارنے کا حکم دیا حالانکہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی و اس کے کی منع کیا ہے تیسرا عورت کو بٹھا کر حد مارنی چاہیے قاضی صاحب نے اس کے خلاف کرا چوتھا ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم آتی ہے اور اگر دو حدیں لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دونوں کا نفاق نہیں ہو سکتا ایک حد کے بعد مجرم کو چھوڑ دینا چاہیے کہ زخم بالکل بھر جائیں پھر دوسری حد لگائی جا سکتی پانچویں غلطی جس کو غالب دی گئی اس نے جب دعویٰ ہی نہ کیا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا کیا اختیار تھا الخیرات الحسان صفحہ نمبر چھتیس پانچواں مسئلہ ایک شخص حضرت امام اعظم کا مخالف تھا ایک دن اس نے امام اعظم سے دریافت کیا کہ تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو جو جنت کی امید نہیں رکھتا دوت سے خوف نہیں رکھتا اللہ تعالی سے ڈرتا نہیں بردار کھاتا ہے نماز بلا رکوع و سجود پڑھتا ہے جس کو دیکھا نہیں اس کی گواہی دیتا ہے حق کو مبہوز سمجھتا ہے فتنے کو دوست رکھتا ہے رحمت سے باغتا ہے یہودی اور نسرانیوں کی تصدیق کرتا ہے آپ نے پوچھا کیا تجھے اس کا حل معلوم ہے اس نے کہا نہیں لیکن میں ان کلمات کو بہت برا جانتا ہوں میں تم سے اس کے متعلق پوچھتا ہوں پھر آپ نے اپنے شاگرد سے پوچھا تمہاری اسرائیل کے متعلق کیا رائے اور نرس کیا ایسا شخص بہت برا ہے یہ تو کافر کی سفتیں ہیں آپ نے تبسم فرما کر فرمایا ان کلمات کا قائل ولی اللہ ہے فرمایا جنت لے رب کی امید رکھتا ہے جنت کی امید نہیں رکھتا دوزق کے رب سے ڈرتا ہے مگر دوزک سے نہیں ڈرتا اللہ سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی تعالیٰ اپنے عدل میں اس پر ظلم کرے گا وہ مچھلی کھاتا ہے جو مردہ ہوتی ہے نماز و جنازہ پڑتا ہے جس میں رکوع و سجود نہیں ہوتا وہ اس خدا کی شہادت دیتا ہے جس کو دیکھا نہیں موت جو حق ہے اس سے بوز رکھتا ہے تاکہ اللہ تباہ تعالیٰ کی اطالع زیادہ کرے مال و اولاد جو فتنہ ہے دوست رکھتا ہے بارش سے جو کہ رحمت سے بھاگتا ہے اور یہودیوں کے اسکال کی تصدیق کرتا ہے اور نصرانیوں کے اسکال کی تصدیق کرتا ہے لئی ست نے سا کر آپ کے سر مبارک کو چما کہنے لگا واقعی تم حق پر ہو ہوحسان سب نمبر سوانہ بھائی مائک چاہیے ہینڈس کیا آپ نے جی کیا مائل چاہیے یا نہیں چاہیے چاہیے آ جائیں السلام علیکم و اللہ میری آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے اچھا تو یو جے سیونٹی ایٹی بھائی یہ لنک تو میں آپ کو کیسے دوں آپ یہ پتا کیا ایک منٹ اس کو سوری سوری اس کو کھولیں اگر یہ وہیں لنک مل گیا نا تو پھر تو ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ داؤت اسلامی کا پیج کھول کے بیانات لکھے ہوں گے بیانات پہ کریں کلک تو پھر ایک سائٹ کھلے گی جس میں بہت سارے بیانات آئیں گے اس میں لیفٹ پہ لکھا ہوگا آل اسپیکر تو اس میں امیر اہل سنت دامن کی جو بیانات ہیں نا اس پہ کلک کیجئے گا اس کے بعد بڑی سی لسٹ نکلے گی تو نمبر فائف پر نا سہی ہے نا اس پہ کلک کیجئے گا تو یہ نیچے آئے گا کے سے شروع ہوگا کون ڈے کے ڈبل او این ڈی اے وائی کنڈے جائز ہیں ٹھیک ہے نا کنڈے جائز ہیں تو یہ ڈائریکٹ तो لنکا تو ٹھیک ہے تو یہ کنڈے جائز یہ سارا بیان ہے اس پر ٹھیک ہے یہ آپ سن لیجیے گا معذرت عمران بھائی میں لنک اس طرح ڈائریکٹ دے نہیں سکتا تھا یہ پوچھتے میں نے سوچا یہ بڑا مشکل سے ایسے ان کو اس بیان کا جس کا آپ ذکر کیا نا یہ بیان بہت ہی ٹف ہے اس ٹاپک پڑھنا تو جزاک اللہ عمران بھائی سارے بھائی دو میں یاد رکھیے گا تو کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو یار معاف کر لیجیے گا زندگی کا پتہ نہیں ہے تو جو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ نسلام علیکم و اللہ अलकम वरहत लाख कुर्तवा भाई आपको आवाज़ आ रही हो अगर आप मौजूद हो तो लिख दें टैक्स में कुर्तवा भाई आपको आवाज आ रही हो और आप टैक्स में लिख दें میرے خیال سر ہیں ساتھی بھائی اگر آپ کو مائک چاہیے کسی بھائی کو مائک چاہیے ہینڈل کر لیں کیونکہ یہاں نماز فضائی کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں اب جاؤں گا کسی کو آواز آ ہے میری یہ سب کے سب سو گئے ماشاءاللہ اللہ بھائی اٹھے ہوئے ہیں حبیب بھائی اٹھے ہوئے ہیں بس دو ہی اٹھے ہوئے ہیں باقی سارے کے سارے شیر چھو رہے ہیں سونی ٹائیگر شیر کا نام لیا شیر بھی ٹنٹن آواز ماشاء ماشاءاللہ جناب ٹائیگر بھی جا رہا جناب دیکھیں باقی کدھر گئے جناب ہمارے سارے بھائی کدھر چلے گئے لیکن لو ہے لو اس لیے کہ جناب وہ میں خود آواز اونچی نہیں کر رہا تیز نہیں بول رہا ہلکی ہی بات کر رہا ہوں میں تاکہ آواز باہر نہ جائے باہر جائے گی تو دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں گے جو سو رہے ہیں کہاں یار آج سب کے سب جن پریشان ہو جائیں گے ہاں جی جن پریشان ہو جائیں گے کدھر جناب سب انشاء اللہ واپس آئیں گے تو آپ کو اور مناظر سنائیں گے امام اعظم کے گلستان شریعت کے گل رنگین ادا ہے آپ چمن زار طریقت کی بہار جا فضا ہے آپ چبستان عبادت آپ کے دم سے فروزہ ہے جب بھی روشن ہے سجدوں سے سراپا پر ضیا ہیں آپ سوریا سے بھی آگے آپ کے نقش قدم دیکھے بفیض مصطفیٰ اور سوا ہے آپ نگارستان عالم کی تھی زینت آپ کے دم سے بہارستان خوبی کے نگار دلربا ہے آپ جناب ابن حنبل شافعی ہوں یا کہ مالک, مالک ہوں ہیں خوشا چین تیرے شاہ صدر الا ہے آپ ستارہ قسمت خرم کبحر حضرت اختر دریکشاں کیجیے آپ ضیاء مستعفی ہے آفا. کیا لاما شبلی نوانی کو بک قابل اعتبار ہے یا نہیں نہیں جناب شبلی نوانی کی کتاب کسی بھی حد تک قابل اعتبار نہیں ہے جی عکس اکس جمال فطرت ہے تصویر امام اعظم کی ہے نقش و نگار روح نبی تحریر امام اعظم کی اللہ رقط روح قدس تقریر امام اعظم کی ہے ارز و سما میں گونج رہی تقریر امام اعظم کی ہر ذکر حدیث و قرآن ہے ہر فکر آسا ایمان ہے تائید جناب عز ہے تدبیر امام اعظم کی تہ فرش تیغ ید ال ید الہی اوقات باطل سیف زبا دیکھی ہے سلاطین نے چلتی شمشیر امام اعظم کی وہ بقائے نور شمش عشق بنا اور محبت سر الوحیت جس ظلم خانت خانہ دل پہ پڑی تنویر امام اعظم کی مدہ زبان سوسن کی ہوئی مخمور ہے چشم نرگس بھی ہر جنس نظر آتی ہے یہاں خرچیر امام اعظم کی ہے صدق صداقت کی مظہر محمیز پے تقضیب و خطر تحریر امام اعظم کی تقریر امام اعظم کی مقبول خدا واحد ہیں محبوب رسول اکرم ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ تقدیر امام اعظم کی شبل نمانی یہ وہ تھا ندوہ کا, کا علما ہے مظہر نور نو بھی تزین حریم وحدت بھی ہے گو شک ملت و شرع و نبی تعمیر امام اعظم کی ہے جنو بشر کا ذکر ہی کیا کہتے ہیں یہ ہور و غلما تک لارب بیان کرتے ہیں سبھی ہی تتہیر امام اعظم کی اللہ بخت رسا یا عظمت صاحب رشت ودا ہے محفل کون مقام و زماں جاگیر امام اعظم کی ہے جاہل و حاصد کور نظر اور دین سے بھی وہ بیگانہ جو راندہ درک گا کرتا ہے تحقیر امام اعظم کی لمحات جمال ماہ عرب ہوں کیوں نہ دل میں فدا ہے میری تصویر میں ہر دم تصویر امام اعظم ہاں دیوبندی کہنے کی ندوا والے وہ تھے کہ جی دیوبندی بھی صحیح ہیں بھابھی بھی صحیح ہیں شیعہ بھی صحیح ہیں سناب سبھی صحیح ہیں تو یہ ندوی وہ تھے دل میں مچل رہے ہیں تسکار بو حنیفہ نو کے قلم پہ رقصا اشعار بو حنیفہ دنیا پہ کھل رہے ہیں اسرار بو حنیفہ ہر سو برس رہے ہیں افکار بو حنیفہ ہے پردائے نظر پہ سوباریاں انہیں کی ہر سمت دے ستا ہو انوار بو حنیفہ گلشن گلشن مہک رہے ہیں گلیا چٹک رہی ہیں اللہ ہرے یہ رنگ رخسار ابو حنیفہ پاکیزہ زندگی تھی بے داغ زندگی تھی تھا آئینہ کی مانند کردار بو حنیفہ تاریخی لہج تک جائیں گے ساتھ تیرے دامن میں اپنے بھر انوار بھو حنیفہ ایک بار بو حنیفہ کہہ کر تو کوئی دیکھے سو بار اس کو ہوگا دیدار بو حنیفہ ان کے مریض یغم کو دیکھا تو میں نے سوچا اے کاش میں بھی ہوتا بیمار ابو حنیفہ کاسائے ہلال ہے خیرات نور کی ملی تیری سرکار ابو حنیفہ اللہ خیر السلام علیکم و رحمتہ اللہ تعالیٰ جس کو میں چاہیے وہاں کا لے لے کافی دیر ہو چکی ہے السلام علیکم آواز آ رہی ہے میری السلام علیکم آواز آ رہی ہے جی عمران بھائی آپ ہیں روم میں عمران بھائی آپ روم میں ہیں عمران بھائی نہیں ہے روم میں اچھا خرتبہ بھائی آپ ہیں روم میں تو بھائی آپ روم میں ہیں جبلے نور بھائی آپ روم میں ہیں مجھے لگ رہا ہے سب جنا کے سو گئے یہ آج جو ہے میرے خیال سے آپ کے یہاں وہ شروع ہو گیا نا جمنے والا دن آسان بھائی آپ کیسے ہیں جی میں ویسے ہی ہوں جناب گناہوں میں ڈوبا ہوں ایک سیکنڈ کلاس میں کون سی کلاس میں ایک سیکنڈ روپے یہ آواز آ رہی ہے کون سی کلاس میں ہے بھائی درس نظامی میں اچھا وہاں چل رہا ہے درس نظامی جی جی جی مجھے معلوم تھا حضرت یہی ہونا ہے مجھے معلوم تھا جب درس نظامی کی کلاس ہونی تھی نا تو پھر اس کا یہی ہونا تھا حضرت تو ایک سیکنڈ پھر ایسا ہے جب ایڈمنس آئیں گے نا وہ خود ہی پھر روم کو دیکھ لیں گے کیونکہ میں تو اب جا رہا ہوں نماز فجر کے لیے تو اب اگر کسی نے مائک لینا ہو تو آپ مائک پر آ جائیے گا اور کوئی سلسلہ شروع کرنا ہو تو شروع کر دیجیے گا ٹھیک ہے نا تو میں اب تو نماز کے لیے جا رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آرام کا وقت شروع ہو جائے گا تو ابھی ماشاء اللہ اگر درسِ نظامے کی کلاس کب سے ہو رہی ہے یہ اپنا حبیب بھائی کتنی دیر سے ہو رہی ہے ایک گھنٹہ ہو گیا بس آنے والے ہوں گے پھر میرے خیال پھر آنے والے ہوں گے میرے خیال سے آئیں گے تو ان پھر روم کو دیکھ لیں گے تو آپ میں سے آپ کسی بھائی کو مائک چاہیے تو آپ مائک پر آ گا تو میں جب اجازت دے رہا ہوں آپ لوگوں سے انشاءاللہ شاء پھر اللہ نے چاہتا کل ملاقات ہوگی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللامہ صاحب آپ موجود ہیں حضرت حضرت علامہ کے اللہ حق صاحب السلام علیکم آپ ہیں روم میں حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر کوئی ہے روم میں کوئی اللہ کا بندہ ہے جی وعلیکم السلام اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ وعلیکم السلام ارے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو اچھا اچھا اچھا اچھا میں ذرا اچھا اچھا. دوبارہ وہ تھوڑی لا ہو ایک سیکنڈ دوبارہ مائیک ملے گا تو آپ مائیک پر آئیں گے نا دوبارہ آپ کو مائیک ملے گا تو آپ مائیک پر آئیں گے نا تو بھائی آپ کی کلاس آپ لوگوں کی کلاس ختم ہو گئی شیر حق بھائی آپ کی کلاس ختم ہو گئی السلام علیکم سنی تاریخ بھائی کیسے ہیں السلام علیکم قفل مدینہ بھائی کیسے ایس بی آئی مزنی بھائی السّلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ روم میں دیر سے آنے کا بہت بہت شکریہ تو آپ لوگوں کی کلاس ختم ہو گئی شیر اخباری کہاں گئے شیر اخباری تھے نا کہاں گئے تو اور سنا کیا حال ہے آپ کے جن بابا آپ کیسے ہیں کیا بات ہے جن بابا آپ کو بہت ہنسی آ رہی ہے آپ جو ہے وہ ڈینٹونک ٹوتھ پیسٹ کا ٹوتھ پاؤڈر کا یہاں پر ایڈورٹائز کر رہے ہیں کیا آپ کو جن بابا آپ کو ڈینٹونک والوں نے آپ کو اپنا سفیر تو مقرر نہیں کیا آپ کی آواز سنتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے چلیں شکر ہے کسی کی آواز سن کر تو آپ کو دل خوش ہوتا ہے تو اور کیا حال ہے آپ لوگوں کے کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے تو میں تو بھائی ابھی اپنا کچھ بیٹا تصدیق وغیرہ پڑھ رہا تھا اچانک ایک بندر کی آواز آئی زور دار की एक ایک بھائی روم میں آئے تھے ان کو ڈوٹ پڑا ہوا تھا وہ اتنا زوردار بزر بھیجا یہاں پر کہ میں بیچارا سب کچھ بھول پھال کے آ کر فوراً بیٹھ گیا تو پتا نہیں لوگوں کو کیا شوق ہوتا ہے یہ اس طرح کے بزر بجانے کا تو تشریف لائیے آپ آنے جم بابا تشریف لائیے آپ پر اور اشاعت ہماری کیا گوش آپ کو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بجین اصل میں میں میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی تھی لیکن مجھے مائک میں مائک پہ نہیں ہوں اس میں نے کہ دوبارہ آ جاتا ہوں تو یہ وجہ تھی تو اس لیکن مجھے کیا پتا کہ ایک سے جو ہے تو جن چاچو ہیں تو وہ آ جائیں گے مائک پہ پتہ نہیں رات کو ضہرت اور مجاہدوں کے دوران میں ان کو جو ہے روم کی یاد آ جاتی ہے حضرت ہمارے لیے خاص دعا فرمائیے بہت بزرگیت کا وقت ہوتا ہے اور قبول دعا کا وقت ہوتا ہے تو امید ہے آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس ناچیز کو اس کا نام لے کر اگر دعا کریں تو بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ حضرت تو یہ کہاں ہے سب ساتھی یہ دی مدینہ انکل کدھر ہیں اور جناب کرتبہ بھائی کدھر ہیں یہ ہی جتنے بھی صاحبان ادھر تھے علم سے عمل آتا ہے یہ جتنے بھائی ہیں کدھر ہیں بھائی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جناب کرتبہ بھائی کیسے ہیں آپ